الحمد لله لا اله اللہ علدیلا اللہ دبی باد نمبوب تل متین وسفلاسلام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 رحب الله أحد الله اصطمد لم يلد ولم جولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المرلمين نمل تو ہلدی ناموند آج ہو سلے موت شلیم تو سلامت سلام عم السلام علیکم نا چیز پر ایک موضوع بطور قرض رہتا تھا اللہ تعالی کی مدد توفیق کے ساتھ اس کی طرف مکمل محتاجی کے ساتھ اس کو بیان کرنا چاہتا ہے اس موضوع کا نام ہے توحید اور شر دونوں چیزیں عقائد کے اندر بنیادی اور اولی ہیں اعمال کا دار و مدار عقائد پر ہوتا ہے عقائد کا دار و مدار توحین پر ہوتا ہے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 توحید اور شرک کی حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے مسلمانوں میں اسلام کے اوائلی ادوار میں ابتدائی دوروں میں ایک ایسا فرقہ پیدا ہو گیا جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے کاملین توحید کو مشرق قرار دے دیا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 ان لوگوں کا نام صحابہ کے دور میں خارجی تھا جو توحید اور شرک کی حقیقت سے بے خبر تھے اپنی لا اور اس جہالت کی نحوست میں ان خبیسوں نے صحابہ اکرام جیسے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 کا قتل تھا یہ پہلا قتل ان ظالموں نے مہد اس بنا پر کیا کہ ان کے لانتی نظریے جاہلانہ نظریے کے مطابق وہ مشرق تھے اس جرم میں ان کو قتل کر کرتی پھر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 ایک لانتی فتنہ فرقہ پیدا ہو گیا جس نے صحابہ کرام جیسے پاکیزہ اصحاب توحید کو مشرق کہہ کر واجب القتل سمجھا ان لانتیوں کا یہ نظریہ ان تک یعنی ان کے منحوس وجود تک محدود نہ رہا وہ آگے منتقل ہوتا رہا مختلف ادوار میں حتا کہ یہ تمہارا دور آ گیا یا کہہ لو یہ پیچھے ذرا بارہویں صدی کا آخر اور تیرہویں صدی کا شروع ابن عبد الوہاب خنزیر تک وہ نظریات وہ منحوس نظریہ پہنچا اس نے اپنے خبیص اثرات پھر اسی طرح جس طرح خارجیوں نے دکھائے تھے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 جب تک یہ موضوع چلے گا اور جس جس کے سمجھ میں آ جائے گا اس کے سامنے ضروریت وحابیہ لا جواب ہو اللہ تعالیٰ بازی نہ کرو بات کو سمجھ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے میں ایک بار اس بات کو دہراؤں گا یہ لوگ توحید اور شرک کی حقیقت سے اسی طرح نا آشنا نہ بلد اور بے خبر اور جاہل ہیں جس طرح ان کے آبا و اجداد خارجی جاہل تھے جس طرح کہ انہوں نے کاملین توحید بلکہ رئیس القاملین فی توحید نہ مولانا مشکل خوشہ رضی اللہ تعالیٰ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 بخاری و مسلم کے اندر فرمایا بے وقوف ہوں گے عقل سے پیدل ہوں گے میں ان کو پنجابی میں کہتا ہوں فدو کا ٹولا کن کا ٹولہ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے حدیث پاک کے مبارک لفظ کا ترجمہ ہے سفا ہے اور ہمارے اول مائے کرام خصوصاً سیدنا امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان عالی شان کتاب التمید شرح معطا مالک کے اندر موجود ہے اور جناب جی سیدر عالام نوبالا امام شمس الدین راہبی کی کتاب میں موجود ہے کہ چار شخصوں سے علم حاصل نہیں کیا جاتا جن میں سے پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا وہ لوگ جو صفی ہوں بے وقوف ہوں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 آئم اعلام قرآن و حدیث قرآن و سنت آئمائے علام آئمائے مجتہدین علماء ملت حقانیہ ربانیہ کی تمام تر تحقیق کا نچوڑ آپ کو پیش کروں گا اللہ تعالی کے فضل سے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 وہ سب کچھ اپنے اعتقاد میں کرنا ہے اپنے عقیدے میں اپنی سمجھ میں سمجھ سمجھنے آپ اپنے ایمان میں ورنہ وہ ایک ہی ہے کوئی مانے نہ مانے کوئی اس کو جانے نہ جانے ایک وہ ہر صورت میں ایک ہے سبحان اللہ مومن ہونے کے لیے کیونکہ توحید ضروری ہے تو توحید کا مطلب جا ایک جاننا ایک ماننا ایک کرنا ایک بنانا اپنے اعتقاد اور عقیدے میں عقیدے میں اللہ تعالی کو ایک ماننا ایک جاننا یہ توحید ہے سمجھ نہیں آ رہا اب اس کی آگے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 اللہ تعالی کو رب ہونے میں ربوبیت میں رب ہونے میں پرور دگار ہونے میں ایک جاننا کہ ایک پروردگار ہے رب ہے رب آگے سمجھاؤں گا رب کیا ہے سبحان اللہ کچھ نہ کچھ اس لفظ سے تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا پروردگار ایک ماننا اللہ تعالی کے سوا کسی کو پروردگار نہ ماننا یہ توحید ربوبیت سبحان توحید الوحیت الوحیت کا کیا معنی ہے عبادت کا مستحق ہونا عبادت کا مستحق ہونا یہ علوہیت ہے استحقاق عبادت عبادت کے لائق ہونا یہ الوہیت ہے اب توحید الوہیت کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا اور کسی کو عبادت کے لائق یہ توحید الوہیت ہے سمجھ نہیں آ اب ربوبیت اور الوہیت ان دونوں کی وضاحت کرنی ہے سمحاناً، سمحاناً، سمحاناً، سمحاناً. اجمالن تو سمجھا دیا تفصیل ہونی چاہیے شرح ہونی چاہیے دونوں چیزوں کی سمحاناً. سمجھ نہیں آئی سمحاناً.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 ج نہیں آئی کیوں کہ رب ربوبیت پرور پالنے والا ہونا رب ہونا رب کہتے ہیں پرور کو اگر ہر کسی کو پالنے والا ہے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 لہذا میرے بھائی ایک طرف سے مکمل مل بے پرواہی اور بے نیازی ہونی چاہیے اور ایک طرف سے مکمل مل نیاز مندی اور محتاجی ہونی چاہیے جب یہ دونوں طرف سے باتیں ملتی ہیں تو پھر رب بنتا ہے بات نہیں سمجھے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 توحید ربوبیت کی چھٹی ہو گئی سمجھ نہیں آ رہی وہ شرک ہو گیا کون سا شرک ہو گیا شرک پھر ربوبیت اَرَن ربوبیت اَرَن اَرَن میں شرک ہو گیا توحید ربوبیت اڑ گئی کیونکہ یہ دونوں زدے ہیں رات اور دن کا اجتماع جیسے نہیں ہو سکتا ان کا بھی اجتماع نہیں ہو سمجھ آ گئی کہ نہیں اب دوسری طرف آ اس کو یہیں چھوڑ دو توحید ربوبیت کو اب آتے ہیں توحید الوحیت کی طرف الوحیت کا کیا معنی تھا عبادت کے لائق ہونا عبادت کے مستحق ہونا استحقاق معبودیت استحقاق عبادت یہ کیا ہے الوحیت ہے عبادت کے لائق سمجھنا یہ کیا ہے عبادت کے لائق ہونا یہ علوہیت ہے سمجھنا نہیں الوہیت کیا ہے یہ بھی اس میں بھی وہی راز ہے کوئی سمجھے نہ سمجھے اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق لیکن سمجھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ پھر اپنا اعتقاد بنے گا کیدا صحیح ہوگا اس کا وہ محتاج خیر مستحق عبادت کے مستحق ہونا یہ الوہیت ہے اب توحید الوہیت کیا ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھے سمجھ نہیں آئی یار یہ الوحیت مصدر ہے الاحت ان الوہیت ان یا اللہ اس کا معنی ہے عبادت کرنا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 سمجھ نہیں آ رہ بات نہیں سمجھے اب ہم نے جب الاح کا مانا کیا جو عبادت کے لائق ہو عبادت کے مستحق ہو عبادت کا مستحق ہو وہ الہ ہے لا الہ تم کیا ترجمہ کرتے ہو لا الہ کا بولو کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ صحیح یعنی اصہ اصحا کہنا چاہیے امام فخر الدین رازی رحم اللہ اور ہمارے دیگر محققین حضرات کی تحقیق کے مطابق لا الہ کا اصح ترجمہ اولا جو ہے وہ ہے عبادت کے مستحق اور عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اللہ, ہے اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے بس جو عبادت کا مستحق ہے اور لائق ہے, ہے یعنی معبود کہنے کی بجائے یہاں پر کہ کوئی عل... معبود نہیں وہ فرماتے ہیں بہتر یہ ہی ہے یہاں پر کہنا چاہیے کوئی عبادت کے لائق نہیں سمجھ نہیں آ رہی آ, آ, آ یہ امام فخر الدین راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر شریف کے اندر تیسری جلد میں تفسیر کبیر کے, کے تیسری جلد میں شاہ جی صفحہ نمبر آٹھ پر داروحیات تراثل عربی بیروت کی آپ نے یہ وضاحت فرمائی ہے اور یہ بات فرمائی ہے کہ کال آباد الحمود وہ خطہ نے الحال کان اللہ فلازل وہ ما کان محبود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 یہ تو جڑے جنہیں بیٹھے نا شاخ الدیز مفتی بریلوی طبقہ یہ وہ یہ توحید و شرک کے حقائق سے وہ بے خبر بیٹھے ہیں وہ چھنکنے میں جاتے پھرتے ہیں صرف دونوں طرف جہالت چل ان کی جہالت موروسی تھی سمجھ نہیں آ رہی بھاگیوں کی موروسی تھی جہالت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 بار صورت ازل میں امام راضی فرماتے ہیں ازل میں اللہ تعالیٰ الہ تھا معبود نہیں تھا کیونکہ معبود چاہتا ہے بل عبادت کو تو بل عبادت تو کسی نے نہیں کی تھی اس سمجھ نہیں جیسے مضروب مضروب اس کو کہیں گے جو بل فیل جس پر ضرب واقع ہوئی ہو مضروب مارا ہوا مار ج ریا مسئلہ ہو کہ کدی پڑھ سکتی ہے تو, تو پھر سارے بیٹھے پا تو پھر سارے ہیں، بھی ہیں، سکتی ہے کہ نہیں پہ سکتی شاہ جی مضروب بالکوا تو سارے بالفیل اللہ شانہو مستحق کی عبادت تھا وہ بالفعل مستحق کی عبادت تھا اللہ تھا مستحق کی عبادت تھا بالفعل عبادت کے لائق تھا لیکن عابد نہ ہونے کی وجہ سے معبود بالفعل نہیں تھا یہ امام راضی کی بات دل مانتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری وجہ آپ نے یہ فرمائی ہے فرمایا ان وما تعبدون من دون اللہ اللہ تبارک و تعالی یہ ثابت کر رہا ہے قرآن میں اللہ کے سوا معبود بنائے رکھے ہیں لوگوں نے لوگوں نے لیکن مستحق عبادت مستحق عبادت اللہ تعالی نے کسی کو ثابت نہیں کیا اپنا ثابت کہتا ہوں کسی کو کہا نہیں ہے ثابت نہیں کہنا اللہ تعالی مستحق عبادت کسی کو نہیں کہا عبادت کے لائق اس نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں لیکن میں اس دوسری دلیل کے ساتھ مناقشہ کروں گا میرا دل اس کو نہیں مان رہا مامراضی کی بات کو اس وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کے معبود قرار دیے ہیں کہ یہ معبود بنائے ہوئے ہیں تو وہ حق, حق معبود تو نہیں یعنی جھوٹے اور اسی طرح وہ لوگ مستحک کی عبادت بھی جھوٹا سمجھ ظاہر معبود جو سمجھتے تھے تو مستحق کی عبادت تو ضرور سمجھتے تھے جب مستحق کی عبادت ضرور سمجھتے تھے تو اس کا مطلب یہ نکلا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں تو مستحق عبادت بنا رکھے ہیں یعنی اپنے اعتقاد میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ معبود برحق انہوں نے بنا رکھے ہیں یعنی معبود ان کے برحق ہیں یا مستحق برحق ہیں تو بات وہ ان کے اتقاد کی کہ انہوں نے اپنے عقیدے میں بنا رکھے ہیں تو عقیدے میں انہوں نے معبود بھی بنا رکھے تھے اور مستحق عبادت بھی بنا رکھے تھے لہذا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 نا یار ہاں بھائی بلتے کیوں نہیں چلتے کیوں نہیں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 غلط نہیں کہہ سکتے وہ دوسرے معنے کو کوئی با... معبود نہیں اس کو غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر معبود بالکوا لیا جائے تو پھر ٹھیک ہے اور میرے بھائی بتی کا ہونا انتظار نہیں کرنا نہ بتی پاسے جانا صرف یہ رہنا خلل نہیں ہونا بچا سمجھ نہیں آئی بات ہوں لا الہ الا اللہ کلمی شریف کا بہتر معنی کی ہونا چاہیے کوئی بتے آ گیا عبادت لفظ افز چشتی بھائی عبادت سمجھا وہابی نبی ولی کی اگر تعظیم کی تو عبادت ہو گئی تس یار وہ ہر طرح دی تعظیم نرک شرک شرک عبادت عبادت کہ شرک شرک کہی ہے تو تمجھا بھائی عبادت کیا چیز ہے اگر عبادت کا رولا رہا تو نہ پیچھے مستحق کے عبادت سمجھ آنا مستحک کے عبادت سمجھ نہیں آنا تو پھر کلمہ بھی سمجھ نہیں آیا جب کلمہ سمجھ نہیں آئے گا تو پھر ب... توحید کیا ہوگی اب بات آ گئی عبادت پر بولو توحید ربوبیت بیان کر دی شرک ربوبیت بیان کر دیا توحید علوہیت کی باری آئی الوحیت استحکا کی عبادت تھا عبادت کا مستحق ہونا اب عبادت پر بات آ کر اڑ گئی کہ اب اس کو سمجھنا عبادت کیا چیز ہے بات کو سمجھنا بس جس کو عبادت سمجھ آ گئی اس کو توحید اور شرک کے تمام مسائل سمجھ آ جائیں اس کو یہ نکتا سمجھ نہیں آئے گا وہ پھر چھڑکڑے ہی بجا گئے وہ پھر جوڑا بھی وہ پھر چھنکڑیں جو گئی سمجھنی ہے شادی بات کو سمجھنا میرے بھائی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 لو ما یور رب ایسا کام جب بند ہو گیا यारैं उन्हू आखे नी बाकी जनरेटर रहेड़ा घर किस तरह गलत टुट जाती है सारा मजा टुट जाता आखिया बात जनरेटर चलन दे कु के पुत्र ने करना लासी सुरां के सूर बैठे ने सकूली اچھا بولتے نہیں بات کو سمجھو ما یور رب یہ اس کا صحیح مان مکمل جس کو کہتے ہیں یہ اس کی حد ہے شاہ جی منطقی حد تام جی اس کے تمام اجناس و فصلو یعنی جنس و فاصلے میں آ جاتے ہیں اور حقیقت پوری ہو جاتی ہے خیر کیا مانا فیل وماج اور ایسا, ایسا فیل ایسا کام جو رب کو راضی کرنے کے لیے ہو جو رب کو راضی کرے بات کو سمجھنا جو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 اور دل کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس کو بھی شامل یہ <تبار> لفظ فیل یہاں پر اتنے عام معنی میں لیا جا رہا ہے تاکہ اقوال افعال اور قلبی احوال ان سب کو یہ شامل ہو چاہے <جانب> دل کا فیل ہو چاہے زبان کا فیل ہو چاہے آزا ہڈ بوت نال کر رہے ہیں کوئی ایسا فیل ان چیزوں میں سے کسی چیز کا بھی فیل اور کام ایسا کہ جو رب کو راضی کریں اس کو عبادت کہتے ہیں عبادت قولی آ گئی فیلی آ گئی بدنی آ گئی کل آ گئی سب عبادت میں چاہ رہی سمجھ نہیں آ رہی اب پھر جی وہ چی یہ جڑا مانا تو کیتا ہی کہ ایسا رب کو راضی کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ عبادت میں پھر رب آ گیا سمجھ نہیں آ رہی اب عبادت جو ہے وہ بغیر ربوبیت کے عقیدے کے پھر تو نہیں پائی جائے گی خالی کسی کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا تو عبادت نہیں بن سکتا بھائی یہ تو ازر بھی نہیں شخص ہے وہاں بھی اپنی ماں کو راضی کرتا ہے باپ کو راضی کرتا ہے اپنے استاد کو راضی کرتا ہے اپنے ہمامسا گوانڈی کو راضی کرتا ہے کبھی اپنے بیٹے کو راضی کرتا ہے تو پھر اگر مہد راضی کرنے کے لیے کام کیا جائے کسی کو بھی راضی کرنے کے لیے تو وہاں بھی کیا یہ تو کائنات میں سارے ہی مشرق بن جائے کیونکہ سا سارے عبادت کرنے والے ہو جائیں گے غیروں کی سمجھ نہیں آ تو اب ضروری ہے عبادت کے ثابت ہونے کے لیے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 کرنے والا عابد واحد ہوگا مومن ہوگا سمجھ نہیں آئی ارے چشتی پھر رب راب کس کو کہتے ہیں وہ پہلے بتا بتایا ہوں جو ہر بات میں بات سمجھنا ہے جو ہر بات میں کسی, کسی کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر کوئی ہر بات میں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 بات کو سمجھنا کیونکہ حق رب ہونے کے لیے جی ضروری ہے رب ہونے کے اب رب کما حق یعنی توحید کے ایک ہے توحید ایک ہے شرک توحید ربوبیت کے لیے کیا ضروری تھا کہ ہر بات میں اللہ تعالی کو توحید ربوبیت ہے نا اللہ تعالی کو ہر بات میں ہر کسی سے بے نیاز سمجھے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 ذرا برابر اس کا محتاج نہیں اللہ کا محتاج نہیں کسی ایک بات میں شرک کے اندر ضروری توحید میں ضروری تھا ساری باتوں میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور سارے ساری باتوں میں اسی, دنیا اسی دنیا کے محتاج ہو توحید کے لیے یہ ضروری ہے کیونکہ یہ عقیدہ رکھنا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے اسی طرح کا پیتا رکھو گے تو پھر تم اس کو صحیح رب مانو گے ورنہ تم نے اس کو صحیح رب نہیں مانا بات نہیں سن لیکن ایک ہے شرک کے شرک کی ربوبیت شرک پھر ربوبیت پر اس کا کیا مت مطلب؟ یہ کس وقت پایا جائے گا کہ اگر کسی ایک بات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو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 ایک بات میں یہ شان ہے اللہ کی جب کسی ایک بات میں اس نے سمجھا فلا محتاج نہیں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 اگر دے گا تو احسان نہیں مانا جائے گا کیوں احسان اس کا حصہ تھا کانٹ بھائی ایسے واسطے سونے جب پتر تینو بھے ہو تو نہ شریک پڑنے لگ پے سمجھ نہیں لگی بیٹا توجہ اور کوئی رشتے دار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 سمجھنے لگی وہاں بھی خود سے راجو نہیں سمجھ سک علم میراث کے جو وراثت کے مسئلے ہیں وراثت کی بات سمجھ جب آتی ہے وہاں پر ہوتے ہیں شورا کا ان کو اس مسئلے کو سمجھنے سے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مسئلہ سمجھ آتا ہے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 <سلام> اب بات کو سمجھنا کسی کو کچھ نہ دے ظالم نہیں کیونکہ لا شریک کلو اور اگر کسی کو سارا کچھ دے دے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 شریف کی مرضی کو دخل نہیں ہوتا وہ مرضی ہوش کی جنا ہو ہر صورت میں حصہ چڑھ جاتا ہے اس کے نام نہیں لگی دے پیواں تو سمجھ نہ آئی شرک تہنوں بھی نیوا ہونی اتری دیں میرے کو آن کے ہزور کے جوڑے باغ کا سدکا نمے سروں شگر دو ہے جی شردی شکردی والی نو آدت اپنا آ کے آؤن میں حضور صدقے کہ شرک کی آ اتری نک تو تین ہاں. <تصفح> <تصفح> <تصفح> پتہ نہیں شرک کی اور ان کی جہالت میں نے منشا توحید و شرک کے سوال کتنے بار سے اسے کیے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو یار یہ لفظی سمجھ نہیں آ رہا تم کیا کہتے ہو یہ تو ہم نے لفظ خیر آگے میں آؤں گا اس کی طرح بات کو سمجھے اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ نہ دے تو ظالم کوئی نہیں کیوں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 ہتہ کہ اگر کسی کی شان بنانی ہو شان دکھانی ہو سارا کچھ ہی اس کو دے دے جو میرے حبیب جو میرا ہے وہ تیرا ہے من منکان علی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 ہاتم تائی نے سخاوت کی لیکن شہرت پانے کے لیے اللہ نے اس کا ازر نہیں کیا. ہونے دیا دی ضر نہیں کیا شہرت ایسی دے دی دنیا ارب اجم سب جانتے ہیں ہاتم تائی کی سخاوت کو اسی وجہ سے سارے کہتے ہیں جب کوئی بات ہوتا ہے پرا تو ہاتم تائی کھلوکھ لگا تو بچ مارے کنگڑے دیکھیا تو وڈا ہاتم تیم دینے کے نہیں آئی مل گئی شہرت اجر ضائع بات کو نہیں سمجھے اب وہ شکور ذات وہ قدردان ذات توجہ ایک اس کی رحمت اس کی دو قسم کی ہے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 اپنا دام پہ ٹھیکے چھٹا تنا سو پھیلا کھے ہوں اتوں رب رب کائنات سے رب سمجھ آتا ہے رب کا پتہ چلتا ہے سب سن ل رب کا شریک تو کوئی نہیں رب کی دلیلیں لاکھوں ہیں کل شاہ لہو اللہ جللہ جل شاہ نہ بتا رہا ہے تیرے ہمارے اس عمل میں جو ہم کرتے ہیں کہ ہماری اس بات میں جو ہم کہتے ہیں کہ جب میں چک کے شریک اپنا مال دتا ہے کسی نو دوسرا کوئی شریف بولن لگے گا میں کہ خبردار ہوئے توں کہ سمجھ نہیں لگی میرا اللہ بہ لا شریک جلا شاہ اس کے لا شریک ہونے پر بات سمجھنا شاہ جی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 حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جو سن لے اس نے کائنات دینے کے لیے بنائی ہے اپنے لیے نہیں بنائی اس کو کیا ہے کیا ضرورت ہے اپنے لیے کیا بناتا اس نے جو کچھ بنایا ہے دینے کے لیے بنایا ہے حت کہ جنت جیسا عظیم گھر بنایا تو وہ بھی مخلوق کو دینے کے لیے بنایا ہے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 میرے دو وزیر زمین میں ہیں ادھر جبریل و اسرا ہیں ہے ادھر حضرت ابو و عمر ہیں مستفی نے یہی اشارہ فرمایا وزیر ہمیشہ بادشاہوں کے ہوتے ہیں میں ادھر کا بھی بادشاہ ہوں ادھر کا بھی بادشاہ ہوں بات سمجھ نہیں آئی اب <تصال> <تصال> وہ سارا دے دے تو کوئی لانتی ہوگا جو سمجھے یہ شریک بن گیا اور فدو کہہ تو رہا ہے اس نے دیا ہے عطا ہے اس کی باتری سمجھے اور عطا ہو یہ بھی ہے جی عطا نہ ہو جائے ہوں ایک بندے کا نوکر ہے مالک انہوں شہ کونی تو وہ چل کے کرنا ہو اپنی چدراہٹ بخانی ہو سارا جگہ دیا چکر پیا ہے میرا تو تینوں دتی شہ کونی تو تم چدراہٹ بنا دیا پھرنا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 اور اگر عطا حقیقت میں نہ ہو لیکن پلکھا پیا کھڑا ہوتی دتی ہو تو پھر بھی پھر بھی شریک ہونے دا حکم اتنے نہیں لگے گا اس واسطے کہ پلیخا اتاد آئی ہے نا سمجھ نہیں لگی اس کو کہتا ہے ایک ہے ادن ایک ہے شبہ ادن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 شریک حصے دار ہوگا اور حصے دار وہی ہو سکتا ہے جو بغیر حصے دار کے اختیار مرضی کے حاصل کر لے اس کا حصہ ثابت ہو پھر وہ اب میرے بھائی بات کو سمجھنا شرک پھر ربوبیت کب ہوگا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 دکھ بیماریاں ہزاروں قسم عذاب وغیرہ یہ تمام تکلیفیں جو ہوتی ہیں تکالیف جن کو شرک آ جاتا ہے اپنا شرک آ جاتا ہے اور جتنی راحتیں ہوتی ہیں جتنی نعمتیں ہیں توجہ رکھنا جن کو خیر کا جاتا ہے خیر و شر یا نف زر نفع و زرر نفع اور نقصان نفع میں سے کچھ نفع نقصان میں سے کچھ نقصان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 تھے زور دینا ہے توحید ربوبیت کو سمجھنے کے لیے سبحان اور رب, رب سمجھ ہاں شرک پھر ربوبیت توحید پھر ربوبیت یہاں پر زور رکھنا سبحان اللہ توحید میں کیا ضروری تھا کیا عقیدہ رکھنا توحید ربوبیت میں کیا ضروری تھا تا اللہ کو ایک سمجھنا غیر محتاج سمجھنا غیر محتاج بے نار بلا دیتے ہو یار بات کو بلا دیتے ہو ہاں کی اتھے سمجھنا ہے کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں ہے ہمارا اللہ اور سارے ہر بات میں لیکن شرک میں کیا ہے شرک سے وہ توحید ثابت ہو جائے گی اس وقت ثابت ہوگی جس وقت یہ عقیدہ ہوگا اور شرک کب ثابت ہوگا اللہ کے علاوہ اور ڈب مرو کی بلان جے ایڈے فوتو تو نہ بنو ہاں کی اللہ کے علاوہ یہ سبق ہے سبق یاد کرو نہیں تو سوٹا بھی پیرانگے یاد رکھے سب پڑھا رہے میں ایک بار میرے نبی پاک بھی عادت شریف سے ہر گل تین بار دہرا دے سن کہ دعا لفظ جڑے ہوتے سن لفظ مبارک وہ بھی تین تین بار منگتے سن ربنا آتے فی دنیا ہسن و فلا اخرت ہسن تو وق نہ بنا ربن آتے دنیا ہسن تو مفلہ آخرت ہسن تو وقت آ بننا ربن آتے نہ دنیا ہسن تو مفلہ آخرت ہسن تو وق جب شریف فرما دے سن پھر بھی تین بار سمجھ نہیں آپ چکر بار بار دے رہا بھی تاکہ تے کھانے میں گل تینوں صرف یارویں تنڈن دا پتا تیرے گل پی جائے بھابی انہ بھی گل پی جائے تو تی چکے نفیا ہونا مصیبت ہی پایا گئی ہے نا مراد پتہ نہیں کہ میں سوال کر دیا سمجھ نہیں لگی تین پتہ جو کون ہی اپنے دین مذہب کا تین اپنے اکیلے پتا ہی کون ہوں شرک اب شرک ثابت ہونے کے لیے یعنی کسی کو مشرک ثابت کرنا ہے مشرک ہے مشرک ثابت کرنا ہے تو ضروری ہے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 خودو جی ن زندہ مردہ کی ونڈ کر کے توحید بنانا یہ صرف وہ بھی لانتی کا ہے کہ زندہ جو ہے اس کے لیے مان لو تو کوئی شرک نہیں نبیا بلیاں واسطے مر گئے پھر مان لو پھر مان لو تو پھر شرک ہو جانا اس خدو کے پتر نہیں پتا گر لانتی زندہ تے مردہ کی ونڈ تے دس فراؤن کی خدا بنیا زندہ تے تو نا زندہ کے متعلق اگر عقیدہ رکھ لے جیسا مر رکھ لے گئے پھر مشرق نہیں ہے تو پھر پھر کو ماننے والے کیسے مشرق ہو گئے اور لانتی زندہ مردہ کی وانڈ تھے تقسیم سے شرک ثابت نہیں ہو سکتا اور توحید نہیں بن سکتی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 اور اللہ کو کسی بات میں اس کا محتاج نہیں سمجھتا کسی کا محتاج نہیں سمجھتا تو توحید ہے چاہے مرد مرنے والے کے متعلق جا رہا پہ پتا ہی کون نہیں لانتی ہے نو مار مار ہے کہ وہ صرف لانتی سور ولیاں تے نظر رکھی بیٹھے نے انہوں دے نزدیک صرف ان کی تعظیم اور ان کی شان ماننا شرک ہے باقی جس کی مان لو توحید نہیں لگ جی اے نا رکھا ہے ہندوستانی بڑھا چمگا بزرگ چمگا اور ابن ابدل وہاب کو عرب کا بڑھا چمگا توحید ایک سورج ہے جس کو یہ چمگا دیکھ ہی نہیں سکتے <تصفح> کتیا تے و شانہ دل نل محبت دے پیار سے ذوق شوق بٹھان والے نو توحید دا سورج نظر ہے شرک کی ظلمت نظر آتی ہے فدوان سریت ٹل لا ل ساری زندگی میرے سونے نبی جدو فرما دیتا ہے ٹولا ہی فدو یہ پتا گل سمجھ شرک پھر ربوبیت عبادت والے اگے کھڑی جی. عبادت کے اندر لفظ رب آیا تھا جی. تو رب کے لفظ کے سمجھانے میں بیٹھ گیا سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان تاکہ مکمل سمجھ آئے تو پھر ادھر ہوں سمجھ لگی نہیں سبحان ارے میرے بھائی جب اللہ کے علاوہ کسی اور سبحان کو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 چاہے تھوڑی شہ سمجھے مروئے پھر نقتے ہوں نال جے پیڑ پی ہے توحید شرک ان آخرکار پہلے توحید دا دما دس حقیقت دس پھر شرک دا دس اے دس بھائی شرک توحید ثابت ہونے کے لیے کیا لازم ہے اور شرک کو لازم ثابت کرنے کے لیے کیا لازم ہے سمجھ سبحان سبحان سبحان سبحان نہیں اچھے رکھ کے پھنسونا ہے سبحان اللہ! بڑا اہم موضوع ہے اور حضور کے جوڑے پاک دا صدقہ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 الفاظ رکھے ہوئے ہوں وہ بےچارا الفاظ کم محتاج ہوتا, ہوتا ہے جو یاد کیے ہوتے ہیں تھوڑے سے تبدیل ہوئے روڑا پیا نہ اگلی چیتے رہی نہ پچھڑی چیتے سمجھ نہیں لگی آ گئی یہ نہیں سمجھ تو مسبتے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 اب جس طرح معبود حق ہوتے ہیں اور معبود باطل بھی ہوتے ہیں معبود حق اللہ ہے معبود باطل باغروں نے بنا رکھے لوگ کو کافروں مشرکوں نے اسی طرح رب توجہ رکھنا اسی طرح رب باطل اور رب حق حق رب اللہ ہے کو نہیں سن آ کرم کون ہے مشرقین نے بعض نبیوں کو بعض فرشتوں کو بعض اور چیزوں کو انہوں نے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 وہ آخ یار یہ کسی گل چمج کہ میرے اگے ویر ہے میرے اگے ویون آخ سب کچھ کر سکتا ہے کچھ نہ کچھ کر ہی لائے گا خیر پاویں تک دا بھی کا مطلب اس نے بے نیاز سمجھ لیا جو دے وہ اسی بات میں توجہ رکھنا اسی وجہ سے مشرق بن گئے انہوں نے رب ایک دو با... چاند باتوں میں رب بھی بنا رکھے تھے وہ سمجھتے تھے مستقل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 قسمیہ کہتا ہوں علت <سؤال> منشا اصل <سؤال> <سؤال> جس کے بغیر عبادت نہ پائی جائے اور فاصل اس کی منت کی لفظوں میں یہی ہے علت تام کہ عقیدہ ہونا چاہیے بے نیاز سمجھنے کا چاہے ایک بات سمجھ نہیں آہ! آہ! جب کسی کو چاہے ایک بات توجہ ہو مرے ایک بات میں یا ساری باتوں میں محتاج نہیں سمجھتا بے نیاز سمجھتا ہے. اب اس کے لیے کوئی کام کرتا ہے راضی کرنے کے لیے تو وہی وہ عبادت ہے جب تک یہ عقیدہ نہ ہو کسی <سؤال> بے نیاز سمجھنے والا غیر محتاج سمجھنے والا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 کیا چیز ضروری ہو گئی اعتقاد ربو جس کو ہمارے علماء کبھی کہتے ہیں مستحق عبادت ایک مستحق عبادت کے ساتھ اسی کو تعبیر کرتے ہیں وہ مستقل ہونے کو <تصحق> مستقل ہونے کو غیر محتاج ہونے کو بے نیاز ہونے کو مستغنی ہونے کو ان اللہ سبحان اللہ چلو اس سے بنا توجہ ہے انہ ان بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاد ہے بے پرواہ ہے اچھا ایک بات میں اب کروں گا اس کی یا تم نے تردید کرنی ہے یا تصدیق کرنی ہے دو باتوں میں اسے کرنا ہے کوئی نبی کوئی ولی کسی ایک بات میں اللہ سے بے پرواہ ہے توجہ کوئی نبی کوئی ولی پرواہ ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں یہ ٹھیک ہے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں لاکھ لانا پھر ان پر جو ان کو مشرک کہیں اب یہی سوال کرتے ہیں عیسائیوں سے جو عیسا علیہ السلام کو خدا کا شریک مانتے ہیں بیٹا مانتے ہیں اور بچاؤ خدا حضرت عیسا علیہ السلام ان کی والدہ موترم کسی ایک بات میں خدا کے فیبین یاد ہیں گے نہیں وہ ضرور کہتے ہیں. کہتے ہیں ہاں کیوں کہتے ہیں اگر بیٹا جو ہے وہ بڈی ہے جی. بڈھی بھی آکڑ جانی ہے بیٹا بھی آکڑ ہے سمجھ لگی جی. بیٹا بھی جی. بیٹا بھاپ کے آگے کیوں جز ہے کیا ہے جز ہے اور جز مستقل ہوتا ہے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 سوچا بیوی بی کا محتاج کون ہے بندہ کہ نہیں ہاں مار چلیا میرے رب دی شان نہیں کوئی ہو کدی نہیں آکھے گا ہائے ہو میں مار چلیا اب جب ان لائنوں نے جوز بنائے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 غیر کے لیے پھر کوئی کام کرے گا چاہے کھلوتا ہے بتوں کے آگے کھڑا ہو شرک नیشا, नیشا. نبیوں کے آگے کھڑا ہے تو شرک نہیں नیشا. نبیوں کے آگے کھڑے ہوتے تھے چلو لیکن اس بات کو نہیں چھیڑتا پہلے اس کو پورا کر لو हा, کیونکہ نبیوں کے آگے اس نظریے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے اس کو چھوڑ دو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 بدھ کے آگے نبی کے آگے ولی کے آگے انسان زندہ کے آگے مردہ کے آگے پھراؤن کے آگے سب تو معلوم ہوا توجہ بات کو سمجھنا اب عبادت کے وجود اور ثبوت کے لیے پائے جانے کے لیے عبادت کے وجود کے لیے کیا چیز ضروری ہوئی ربوبیت کا اعتقاد بول کیا اب ربوبیت برحق ہو تو عبادت برحق ربوبیت اگر جھوٹی ہو جھوٹھی اب بول مرے آن. یعنی پھر مشرق اگر برحق کی بات اگر برحق عبادت ہے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 چوکڑی مار کر بیٹھا ہوا ہے دو چار زانوں کو دو زانوں کو کسی طرح کو کسی طرح بات کو سمجھنا کوئی کھڑے ہوئے ہیں یہ تمام طریقے تمہارے تعظیم میں شمار ہوں گے یا توہین میں اور اگر میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں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 لانتیا حضور دے جوڑے پاک صدقہ سڈے واسطے کھبے ہاتھ کا اللہ دے جوڑے پاک دا صدقہ کرم رب دا سمجھ نہیں آ رہی کیسا عجیب مذہب نکالا کیسی عجیب توحید نکالی جی موٹر چلائی اتنے کسی نے چلا دیتی ہو فرج وغیرہ ہاں خلل نہ پاؤ یار سمجھ نہیں آئی میری بات ابھی ادھر دیکھ امبیہ اللہ تبارک تعظیم یہ کہتا ہے تعظیم کسی اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم عبادت ہے شرک ہے شرک ہے ارے لانتی دلاغ اتنا لانتی نظریہ چاہے قاد ربوبیت ہو یا نہ ہو استقلال کا عقیدہ ہو یا نہ ہو منشا توحید ہی شرک یہی ہے جو میں پوچھتا ہوں وہ ابھیوں کی جان نکل جاتی سب سمجھ آئی ہے منشاہ کا مطلب جو ان کو لفظ سمجھ نہیں آتا میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں منشا کا لفظ بولتا ہوں فتو کو سمجھ نہیں آتا اس کو وہ کہتا ہے وہ کوئی کہتا ہے وہ منشا کا مانا مرضی ہوں جی میں وہ سمجھتے ہیں بھی یہ اردو دے پنجابی جو سمجھتے ہیں عربی تو انہوں سمجھ آ نہیں نا ون ایم سمجھ آنی ہے جب لفظ لگنا एक साथी उन वाह नानती ना मुरादो जागी कोई पागला भरया माशाला इमान समझना मेरे बेली हो منشا توحید اور اور منشا کا کمانا بنیاد میں بنیاد پوچھنا انہیں جان نکل جی ہوں جے بنیاد کہہ دن سمجھ آ جانی ہے چلو رات بنیاد لیکن اگلوں لبڑی پھر بھی نہیں بے بنیاد ہے کہڑی کیونکہ کوئی بے بنیادی یہاں لانتی کا زل ہوا سر پیو بنیادی مدینے بنیاد رکھ گیا سونے نبی رکھی نیح جیڑی آئی نا وہی تیرے سامنے پیا کھولنا میں صرف کھولنا پیا کچی ہوئی سی تر اگوں کچی میں کھولنا پیا بھاپی نو آ کے نیو کے رواؤ تو ادھر شرک نئی لانے تک لال مسجد جان لال مسجد کا ایک لال ملا مفتی صاحب دو بندی وہ پوچھا میں آخیا سرکار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 میں آج جی کر رہے ہو اللہ یا جناب کا حال ہے نہیں جی آج جی نہیں صحیح پوچھ لو میں کیا سرکار جی پھر اے اے عجیب گل ہے بھی نو مشرک مشرک عبادت کیتی جاندے نے درباروں سے عبادت نے. اللہ اے فلانی تھان سے عبادت جاندے نے عبادت عبادت دے روڑے پائے نے میں پوچھا عبادت کا ماننا نہایت تزل نہ نہایت تزل کی علت کی ہوا دسو ہو کتوں جب یہ پیدا نہایت تزل ایک ہے تزل زلیل ہونا کسی کے آگے ایک ہے انتہائی زلیل ہونا کہ اس کے ساتھ کا زلیل ہونا پھر ممکن نہ ہو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 اگر ہے تو پھر وا بھی ہو تی بھی ملازم جو سارے مشرق جو ہوئی کٹیا آپ بھی نہیں بچنا لیکن ہاں آلہ حضرت نے لکھا ہے ان کے نزدیک شرک میں سے ہے خدا یعنی کی مطلب یہ ایسی چیز ایسی چیز خدا بھی بچے. رسول آ سارے ہی سارے ہی مشرق دے نزدیک تو آج تک نا ربے نا رسول نا بندے نہ نا <تصفح> رولہ ہی, ہی رہتا کیوں بھائی ادھر آکی کرے تازیم شرک تو تازیم یہ دی بھی کردے نے یا تو اسی طرح ہی اے ج جب جی یہ کوئی بلایا جنا پیو بلا پتر جی ہزور یہ تو تعظیم ہے لگاؤ نا ایتھے تعظیم نہیں یا چار پا کے آ کے لگاؤ نا شرک تو بچ جائے کیونکہ تعظیم میں شرک ہے कख बचा को लखन मैं आना हूं कसम खुदा दी भाबिया चाहिए इन्हों चाह मुछा मुना के दाड़ी मुना के पीली पगड़ी दो शिमलिया वाली छद के उ پیلی پگڑی دو شملیاں والی بان کے دو شملے کئی نکلے آن دا ہے کئی نکلے آن خاص مراستیاں تے ڈومان دے نشان نی ہیں تے وڈے سرکار جرے مجھ تہد مطلق ہون وڈے انہاں دے گاٹے جو وڈا ٹھول ہوئے چھوٹے دے گاٹے جو چھوٹا ٹھول ہوئے تے اسے طرح پھر جیلا آخری ہوئے انہاں دے نگی جی ٹھول کی ہوئے کم نہیںتری ہاتھ لاؤ قرآن نہ اے میرے سونے نبی تسوں ہی گل باہر ہے حضور دا فرمان ہے تبڈے بارے تسا ٹولا ہی فدواں سونے نبی تو گل مکا دیتی ہے تو ابھی پھر تجربے ویکھی بیٹے واقعی تھی ہے ہی بھلے جی ایڑ رکھ کے گل سمجھا جیویں مسلے چڑھ کھلو دی نمبرداری تو دا مڑنی نا لب جی حقیقت چاہ رکھی رب واہدہ الا دے خاص فصل مینو اوئے جنو شرک سمجھتے ہیں نبیاں دی غلامی تو بغیر یہ دولت لگ ل شرک سمجھتے ہیں وہ بغیر تو ہوئی نہیں لبھے یہاں نے وسوں کی گل باہر نہ ہوئی دے بولتے اور بڑا مجم گا اگر چاہیے مجموعے کر لوگ بلے بلے بلے میں دنیا سما نہیں ان آخنا ہے کوئی عجیب مراسی آئے نے. اے لما ٹولا ایڈیا لمیا کتار وڈا ٹول چھوٹے کا ادو چھوٹا تو ادو چھوٹا ایک خاص رنگ ہونا پتہ لگے گا رب نت پہ افسوس ہلکے خدا کو مشرک مشرک عبادت کر رہے عبادت کر رہے عبادت دا پوچھو تو پتہ ہی کوئی نہیں فن گل سمجھو منشا تو ہی تو شرک کیا ہوا تھی گمرو وہ مستقل بے نیاز سمجھنے والا کیدہ بے نیا اتکا د کیونکہ اس کے بغیر عبادت ممکن جب عبادت ممکن نہ ہوئی عبادت ہی نہ پائی گئی میں ہو یعنی شرک گئے ہوگی ہوں ادھر دیکھ اس سبحان حوالے دو چار سٹان بڑے مضبوط قرآن پات پھر بڑے امام کے قول و آخر شاہ ولی اللہ محد سے قول سبحان کیوں سبحان کہ شاہ ولی اللہ محدث سے دلوی کے بارے وہابی کہتے ہیں کہ وہابی تحریک حقیقت میں شاہ ولی اللہ ہی تحریک ہے جی دیوبندی بھی کہتے ہیں وہابی دیوبندی ہون یا وہابی غیر مقلد ہون ہو جنا واہبی مکل دینے شاطین ہونا غیر مقلد نہیں آخنا چاہیے یہاں آخنا چاہیے مکلدی ن شتان یہ چاہے مکلدی ن شتان ہو چاہے دیوبندی ہوتے نے یہ وہابی تحری دا وڈیرا ہے بزرگیا شرک دے فتوے فتوی اصل لگے اتوں نے تے اونا دا حوالہ دے کے سابت کرا شرک کا مانا جڑا چشتی سمجھیا سمجھا وہ نہیں جا فیا ٹھیک ہے شاہ جی پہلے نمبر پر قرآن مجید اللہ فرماتا ہے کالے کو کل شے انفاہدو کالے کو کل شے انفاح بوان ہر چیز کو پیدا ہر چیز میں سب کچھ آ جاتا ہے کوئی باہر مرو نہیں رہتا اللہ, لحظت اللہ لحظت کے علاوہ ہر چیز آ گئی اللہ سمجھ نہیں لگی <تصفح> کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے لہذا جھوٹ بھی بول سکتا ہے کیوں آ وہ جھوٹ بھی تو چیز ہے توجہ ذرا اللہ کا جھوٹ بولنا بھی تو ایک چیز ہے میں کہتا ہوں ادھر دیکھ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 لہذا ہر چیز کا اللہ پیدا کرنے والا ہے تو اللہ اپنے آپ کو بھی پیدا کرنے والا ہے <سلام> कह, آ پھر آ تیری کل شہ چلائیے کتنے تک چل رہی آ مرو آکے گا او جی اے تے اکل کلہ نہیں نا بچ ہونا تو آگ سد کے جا تیری اکل تو جیڑی رب واستے جھوٹ منی کلی آئی جھوٹ وہ ہو سکتا ہے سمجھ نی یار لانتی کوئی آئے بو وہ محال ہے وہ شہ میں داخل ہی نہیں ہے شہ تو موجود کی پکے محالات اس میں داخل نہیں خیر بات ادھر چلی گئی تو مسئلہ بن جائے میں چٹکلا سٹیا کچھ سمجھ آ گئی ہونی ہے کچھ نہ کچھ کیونکہ گل ہوندی ایڈے ساتے انداز ادور د جوڑے پاک دس صدقہ کہ گل سمجھ آ جاتی ہے پاوے گل بڑی بڑی علمی ہوندی کی وقت بڑا وقت ٹھیک ہے سمجھ لیا جی اللہ فرما اللہ ہر چیز کا خالق ہے تو اس کی عبادت کرو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 اقائد نصفیہ <Pomis> اس پر شرح تفتزانی محقق کی اللہ اس پر حاشیہ نبراس اس کے حوالے سے پیش کرتا ہوں توجہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افم اخلوق کم اللہ کیا جو پیدا کرتا ہے بولو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 استقلال اور ربوبیت والا نظریہ پیدا کیا اس وجہ سے اللہ فرما رہا ہے میں یخلو کمل یخلو سمجھ نہیں آ رہی آگے یہ فرماتے ہیں فی مقام تمد ہے توجہ شاہ جی مناتنست کا کل عبادت و کون ہا مناتن لستے کا کل عبادت فلا شکا نہ آدن لم یق مدوہ مان و لان گیر مستحک مستحکل عبادت توجہ اللہ تبارک بات یہ فرما رہے ہیں <تصفيق> کہ مناط منات استحکا کے عبادت مناتمانہ علت منات مانا علت ہے مناتے حکم علت حکم جس کے ساتھ مناط لٹ لٹا کے لٹکانے کی جگہ حکم کے لٹکانے کی جس کے ساتھ ساتھ رہتا ہو علت مناتے استحکا کے عبادت کا منات اور علت وہ خالقیت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کیا ہے اب بات کو سمجھنا اس کا مطلب یہ جی نکلا کہ مشرقین کسی نہ کسی بات میں مستقل سمجھتے تھے خالق کا نظریہ رکھتے تھے سمجھ نہیں سبحان اللہ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 جس کی وجہ سے توجہ نے کی سبحان کہ اس کی یہ شان تھی کہ جو چاہے جس وقت چاہے کر گزرے یا یعنی نہیں مستقل سبحان کسی کا محتاج نہیں ہر کوئی اس اب کو جب کوئی نہیں تھا تو اس کی یہ شان ربوبیت مستقل ہونا جو چاہنا کر گزرنا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 چاہے ایک بات میں محتاج نہیں میں <سلام> اس کا لیکن یہ کسی کا تمام باتوں میں محتاج نہیں <سلام> یا کسی ایک بات <سلام> تو اعتقاد ربوبیت آ گیا استغنا استقلال ذاتی استقلال ذاتی استغنا ذاتی ذاتی طور پر بے پرواہ ہونا <سلام> <سلام> کی مطلب وہ ذات ہی ایسی وہ ہے ہی ایسا انہوں لوڑ ہی کسی دی نہیں سمجھ نہیں لگی سن لے بعض باتوں میں تو بندے بھی بے پرواہ ہوتے ہیں بعض لوگوں سے بعض بندے بعض باتوں میں بعض لوگوں سے بے پرواہ ہوتے ہیں. تم کہہ بھی دیتے ہو چل ہے بڑے وڑے آ منو تری کا لوڑ ہے کہہ دے ہو کہ نہیں یہا مطلب یہ نکلیا کہ بعض بندے بعض باتوں میں بعض لوگوں سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں لیکن خالق سے تو بے پرواہ نہیں نا اس سے نا کسی چیز میں بے پرواہ نہیں ہو سکتے اب یہ نظریہ رکھ لیا جب کہ کسی ایک بات میں یہ مو نہیں نہیں کی ہو میں اس کا محتاج ہوں اب جب یہ عقیدہ نظریہ رکھ کر کسی کے آگے کسی کے سامنے کوئی بھی تعظیم والا تو کام کرے گا تو عبادت کر رہا ہے اب تو نے اپنے آپ کو انتہائی ذلیل کر لیا اس کے آگے یہی انتہائی کا معنی ہے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 ان فون سے اتنا ہی پوچھ لو حضرت نہائے انتہائی ذلیل ہونا عبادت کا معنی لکھا ہوا ہے یہ ذرا انتہائی ذلیل ہونا کیا ہوگا یہ دس جان میری دیں نک وڈ دے بھاپھی فدو فدو ل نت دیکھ گل کتنے آ نکلی رب ہونے نو عبادت معبود ہونا لازم ہے عبادت دے لائق ہونا لازم ہے عبادت لائق ہونے نو رب ہونا لازم ہے یہ جدا نہیں ہو سکتے مرے ایک ہو گیا رب بے پرواہ خالق خالق مالک کے حقیقی کسی کا مو نہ مستقل ہو دوسرا ہو گیا عبادت کے لائے کونا یہ آپس میں لازم ملزوم ہے جدر وہ پایا جائے گا یہ پایا جائے گا جدر یہ پایا جائے گا ادھر وہ پایا جائے گا समझ नहीं आई ज आए मुश्रक जन रब बिल्कुल ही नहीं सुन समझते उतरी दिया जे नहीं सुन समझते हर तरह नब नहीं सुन समझते किसे लिहाजाल भी جی نہ کلی نہ باد بالکل جنہوں دی پوجا پاٹ کرتے مستقل نہیں سن سمجھتے پھر تے عبادت ہی ہوگی کی کیوں؟ کہ عبادت کے ساتھ عبادت کا ماننا تھا رب کو راضی کرنے کے لیے جو کام ہو تو رب والا عقیدہ کے رکھنا ضروری ہے تو وہ رب والا عقیدہ تے تھو نہیں رکھی کھڑے تے عبادت کیون بنے گی آمد! آمد! آمد! اور اتحان کے فرق ہو گیا خالی راضی کرتے یا خالی تازیم آستے خالی تازیم بغیر آئےت کا رب ہو بالکل نہ ہو بے پرواہ مستقل بے نیاز ہوا قینا ذرا برابر بھی کسی کے بارے نہ ہوے توجہ رکھ خالی تازیم خالی نو شرک واہ بھی سمجھ ہے سنی اس لیے عبادت سمجھتا ہے خالی نو او عبادت سمجھتا ہے اسی اوصل لیے عبادت سمجھنے جی اس لیے نال جڑے گا کیوں اسی یہ آنے اگر خالی تعظیم خالی تعظیم عبادت ہوے لانتی آن فساد اتنا پھیل جائے گا کہ کسی کے ختم کرنے سے ختم ہی نہیں ہوگا <تصفح> کہتا ہے کیوں میں نے کہا سن تیرے نزدیک آخری کام زلیل کرنے کا زلیل ہونے کا سجدہ ہے اگر تو کہتا ہے سجدہ اور عبادت ایک چیز ہے ان سے پوچھو تو کرو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 آدم تو معبود ہو گئے تو پھر اللہ کے سوا اور معبود نہیں ہے یہ کہنا کیسے صحیح رہے گا پتر کا پتر لن تھی لکھ دی لن یہ مجھ بنے پھر جب ان کے نزدیک سجدہ عبادت ہے کیا ہے تو سجدہ فرشتوں نے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 سجد تمہارا نزدیک عبادت ہے یہ نبیاں درباروں نے سجا کر دلی درباروں نے سجدہ کر دے سجدہ چر گیا سجدہ عبادت سجدہ عبادت یہ سجدہ کرتے ہیں سجدہ عبادت ہے تو یہ عبادت کرتے ہیں عبادت شرک عبادت غیر کی شرک ہے لہذا یہ مشرک ہوئے کیونکہ انہوں نے شرک کر لیا یہ نتیجہ کڈ کیا سمنت کی جوڑ کے نتیجہ کڈ کے تو مسلمان مشرقی مشرق, مشرق, مشرق, مشرق, مشرق. جس لے میں نپیا میں کیا سجدہ عبادت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ نے عبادت کا حکم دیا حضرت آدم معبود ہوئے تو پھر تو تمہارے نظریے کے مطابق جب تک سجدہ جائز رہا غیر کے لیے پچھلی ساری شریعتوں میں جائز تھا حضرت قرآن سورت یوسف فرما رہا ہے رہے تو آشر کو کم کیسے قرآن پاگ میں رائے, رائے تو اہدا شرک والشمس تو اہدا شرک و شم سوال رائے تو ہم لیج دی حضرت یوسف فرما رہے ہیں ابو جی میں خواب دیکھا او میں خواب دیکھا ہے میں نے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 سمجھ نہیں آئی وہ سجدہ کس کا کس طرح کا تھا یہ وہاں بھی لکھ رہا ہے یا یا بھی کہ سجدہ تعظیمی تھا تا معلوم ہوا سجدہ دو قسم ہے ایک عبادت کا سجدہ ایک تعظیم کا سجدہ اب سجدا رے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 سجدہ عبادت شرک ہے تعظیمی کو تو تم بھی کہہ رہا ہے پہلے جائز تھا بات کی کیا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 یہ منطق منتق منطق کا مسئلہ عموم خصوص وجہ کی نسبتیں چار بیان ہوتی ہیں نسبتیں منطق میں عموم خصوص وجہ کی نسبت یہ آپ کو سمجھا دی ہے جیت یہ آخے گا نا کہ وہ بعض اج نے او باز اج نے اتنے سمجھی عموم خصوص میں وجہ ایسا سارا مسئلہ جہاں نو سمجھ نہیں آتا میں تینوں چٹا سمجھا دتا ہوں سمجھ آ گئی وا بھی نوچھ حضرت آپ عبادت عبادت کی ہیں اور میں نسبت کیا ہے کن ڈگنا کا بیٹا میرے باس کر راست میں انجنا نسبت پانی اور اور سنو میرے بھائی اگر کسی چیز کے متعلق یہ اعتقاد رکھ لو کہ وہ ازلی بدی ہے ہمیشہ سے چل رہی ہے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 وہابیوں کا بڑا ابن تیمیہ اور فلسفہ جو تھے یہ زمانے کو قدیم بن نو سمجھتے ہیں کہتے ہیں زمانے کی زم ایک ہوتے ہیں افراد جزیات ایک ہوتی ہے کلی کیا مطلب ایک ہے انسان بولو ایک ہے تم میں تو میں جزیات تے افرادان انسان او کلی ہے کیوں ہر ایک کو کلیون دیئے جڑی کئی چیزیں دے اتے بولی جاوے کی مطلب انو کئی چیزیں دے اتے آکھ دے وہ ہی ہے وہ ہے مثلا انسان ہے اے انسان ہے وہ انسان انسانے انسان ہے انسان ہے انسان ہے وہ انسان ہے وہ انسان ہے انسان ہے وہ انسان ہے انسان ہے میں انسان توں انسان فلاں انسان یہ ہر کسی دے انسان پیا انسان ہر کسی واسطے بولنا پیا انسان کل بن جائے گا تر ویکھی جزی ہر پاس نہیں چل سکتی کلی ہر پاس چلتی اینی تے سمجھ آ جائے گی کہ نہیں یعنی کلی کئی پاس چل جاتی ہے جزی کئی پاس نہیں دی میرا نام ہے فضل احمد ہوں یہ آخو فضل احمد وہ فضل احمد وہ فضل احمد وہ فضل احمد ہے او فضل احمد آخم ہوا یہ جزی جی ہر کسی بہتر تل جائے او انسان او انسان او انسان او انسان انسان انسان انسان وہ بشرو بشرے بشرے بشرے بشرے ای منطق کا مسئلہ جاجا سمجھ آ گیا جیڑی کئی چیزاں چلے جی سر ایک اینی یہ سمجھ آ گئی ہوں سو ایک نے ایک نے افراد جزیاں تھی اسی ہو گئے ایک انسان دے اراد وڈی گئے انسان جڑا کلی ہے نا انسان وہ نو ہے نا تو نو قدیم ہے یہ چل رہا ہے یا زمانے دی کوئی نہ کوئی نو چل رہی ہے رب نال باقی جزیاں بعد بندیاں مٹدیاں اسی طرح پھر یہ شرک ہے وجود میں یہ ازلی ابدی سمجھی بیٹھے نے زمانے نو یہ کا نظریہ ہے اس پر ہمارے علماء شرک کا فتوا دیتے اور پکا شرک فی وجود ہے ازلی آبادی بے ابتدا بے انتہا ہونا ہر لحاظ سے یہ صرف ایک ذات کا کسی لحاظ سے کسی اور کو ہم ازلی آبدی نہیں کہہ سکتے وہ لم اللہ خیر خیر جناب گل سمجھا جی مقام آؤں گل میرے میرے اندازے کے مطابق یہ ابھی آدھا موضوع ہوا ہے آدھا رہ گیا سمجھ نہیں آئی پیچھے چلیں اچھا یہ بات تو درمیان سے نکل آئی تھی نا وہ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 نہ بننے والا ایک ہے باقی سب بننے والا ہے اور جو بننے والی ہے اس کی ابتداء ہے جب سے بنے گی تو ابتدا تو ہوگی کہ نہ ہوئی تو بھائی بات کو سمجھنا ان کے نزدیک سجدہ اور عبادت ایک چیز ہے یہ ایک لانت ہے پڑی ہوئی ہمارے جی. نزدیک اسلام میں بعض سجدے عبادت ہیں بعض عبادتیں تو جو سجدہ تعظیم کا تھا وہ پہلے جائز تھا ہماری شریعت میں حرام اور کبیلا گنا ہے لیکن شرک نہیں شرک نہیں سجدہ تعظیمی جی. جی. جی. جی. جی.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 اگر نہیں کہہ رہا تو مان لانتی ہر تعظیم شرک نہیں تو بولم رہے بلکہ سنو بعض تعظیم میں شرک ہیں وہ کون سی تعظیم جس میں بے نیاز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 وہی علت عبادت ہے وہی نہایت تزل کی علت ہے وہی منشا ہے تو اور شرک کا وہی بنیاد ہے وہی موڈے وہی اسلے وہی جاڑے وہ ہوئے گا عبادت بنے گی وہ نہیں ہوئے گا عبادت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 وہ عبادت کا مستحق ہو سک, ہوگا جو عبادت کا مستحق ہو وہ کسی نہ کسی طرح رب ضرور ہوگا یہ ناممکن ہے کہ ہر طرح سے ایکد کیا جائے رب نہیں ہے اور پھر عبادت ثابت کی جائے سجدے سے نہیں ہو سکتی بم مرے بولو اے. سجدے سے نہیں ہو سکتی کسی اور سے کیا ہوگی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 کچھ نہ کچھ زلیل کرتا ہے تو اس کو عزیز کرتا ہے اس کی عزت بنتی ہے وہی ٹار بندی ہے ہوں رہا مسلا توجو عباد عبادت دا فرق سمجھایا اے ایویں تے عبادت دا دمجھاو سمجھا چھوڑا مذہب میں ہر قسم کی تازیم نبیا ملیاں کی خصوصاً یہ بھی لانا تو نہی ہوئی ہے کیونکہ جنگ ادھر ہی رکھی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 مقام ہے. بس ایک گل پئی نا تاظیم دا مسئلہ پھر لما ہی رکھا جی جی آ کے نا چیز نے گل روکی وہ تے عبادت دا فرق ہے جی اندر رہا تو ان اللہ کل جا جسل رب تو فیق دیا